تعالى في القران الكريم والفرقان الحميد اعوذ بالله تذال العليم من الشيطان الرجيم من شره ولعنه ولعنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا ہمارا محبوب نماز کو ادا کرنے کے طریقہ کار کے متعلق تھا بات یہاں تک پوچھی تھی کہ نمازی چگلارو ہو کر تقمیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اور دعائے اس سپتا وغیرہ پڑھ کے تحفظ پڑھے اور اس کے بعد سورت الفاتحہ کا آغاز کرے صاحب و امام ہے یا مختلف ہے یا منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا ہے جماعت کروانے والا ہے یا امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھنے والا ہے ان تینوں کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا لازمی اور ضروری ہے نماز کی ہر رکعت سورہ فاتحہ اس میں پڑھنا ضروری ہے اگر نہ پڑھی جائے تو وہ رکعت نہیں ہوتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاح فاطفہ کی کتاب جو بندہ سورس الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فرد کو خاص نہیں کیا کہ امام یا مختی کی یا منفرد کی نماز نہیں پڑھتی بلکہ مطلاح کہا ہے کہ جو بھی شخص وہ امام ہے چاہے وہ مختلف ہے یا اکیلا نماز پڑھنے والا منفرد ہے کسی بھی شب کی نماز نہیں ہوتی اگر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت اپنی نماز میں نہ کرے کچھ لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بارے میں جس حد تک تو اس سلسلے پر متفق ہیں کہ امام اور منفرد جو اکیلا آدمی ہے اسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے لیکن مختری کے بارے میں کہ مختری جو امام کے پیچھے کھڑا ہے نماز ادا کرنے کے لیے وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے وہ لوگ اس بارے میں اختیار کرتے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں ان لوگوں کے دو موقف ایک علمی موقف ہے اور دوسرا عوامی موقف ہے جس کو چہلہ کا موقف کہا جاتا ہے چاہروں کا موقف جو علمی موقف ہے وہ کیا ہے کہ جن نمازوں میں امام نماز کی جس رقم میں آواز ایک بلند تلاوت کرتا ہے اس رقط میں سورہ فاتحہ اس کے پیچھے نہیں پڑ رہے یہ موقف ہے اور جتنے بھی دلائب دیے جاتے ہیں وہ سارے اسی موقف کے اوپر دیے جاتے ہیں جبکہ جو حالات کا موقف یا عوامی موقف یا وہ کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے والے بالکیوں کا موقف وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ پڑھنی نہیں ہے چاہے نماز جہری ہو چاہے سری ہو مثلا عشاء کی نماز ہے اس کی پہلی دولختوں میں قرآن اونچی آواز میں ہوتی ہے دوسری دولختوں میں سرن ہوتی ہے امام دل میں پڑھتا ہے جو ان کا علمی موقف ہے وہ کہا ہے کا اہل رائے کا وہ یہ ہے کہ جس رقط میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے اس رکت میں آپ نہیں پڑھ سکتے شری میں پڑھ سکتے ہیں جبکہ عوام اللہ میں جو مشہور و معروف موقف ہے وہ یہ ہے کہ چاہے رکت میں گراط سرن ہو یا چہرن ہو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہی نہیں ہے اور اس موقف کے اوپر کوئی طریق برد موجود میں نہیں آئی آج تک کسی بھی قسم کی کوئی طریق اس موقف پر موجود نہیں ہے جتنے بھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ پہلے موقف کے ہیں تو ہم اسی موقف کو سامنے رکھیں گے اور اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ کہاں تک یہ موقف درست ہے اور کہاں کا غلط ہے سورب الفاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مطلب فرمایا ہے کہ جو بھی نہیں پڑھتا نماز میں اس کی نماز نہیں پڑھتی اس کے لیے کی دلیل کوئی نہیں لیکن جس کو وہ لوگ ترین سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مزید قرآن حمید کے اندر ارساد فرمایا ہے علاقر فُرِ قرآن جب قرآن پڑھا جائے اور تمی اول اس کو غور سے سنو وہ اور آواز نہ نکالو لاہن تم پر تاکہ تم کے رہنم کیا جائے ان کا وہ مانا کرتے ہیں چپ رہو چلو ہی مانا کر رہے ہیں یہاں سے وہ نکالتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جا قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم کے رہن کیا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت موجود نہیں ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت موجود نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مطلع کرتا ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو فسٹ میں اس کو غور سے سنو وہ اور چپ اللہ خنسر حامون تاکہ تم رہن کیے جاؤ تم پر رہن کیا جائے اب دیکھیے کہ یہ لوگ جو اس آیت کو پیش کر کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں اور اس کے بغیر سارے کار ہی نہیں ہے کہ اس آیت کا صحیح مقوم عقل کیا جائے جو انہوں نے عقل کیا ہے بالکل باطل اور غلط ہے اس کا صحیح مقوم پہلے سمجھ لیں صحیح مقوم یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو شورو ہو بھی نہ ڈالا جائے شور شرابہ نہ ڈالا جائے بلکہ خاموشی اختیار کی جائے اور اس کا ریزن کیا ہے کفار نے کہا تھا وقال اللہ دینا کا فرا تصنح القرآن وہ پی اللہ تبری <تَبْلِبُونَ> بافروں نے کہا کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تم اس قرآن کو نہ سنو بلکہ شور شرابہ ڈالو لا اللہ تب کافر کے مغالب آ جاؤ قرآن جب پڑھا جائے تو تم نے شور ڈالنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس سازش کے مقابلے میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے شور نہیں ڈالنا انساف آوازوں کو بند کر کے رکھنا ہے انصاف کا مانا ہوتا ہے آواز کو بند رکھنا اب مثال کے طور پہ بس ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم کلاس میں بیٹھے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور استاد صاحب ان کو خاموش کروانے کے لیے کیا کہتے ہیں چھب کر کے اپنا سبق پڑھو اللہ کیا بولا جاتا ہے چمب کر کے اپنا سبق پڑھو اگر چھ کرنے کا یہ معنی ہے کہ دل میں بھی نہیں پڑھنا تو پھر وہ سبق کیا پڑھیں گے چھپ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھ لیا ہے انساس ان کہتے ہیں آواز اونچی نہ نکالنے کو اور استاد صاحب کا بھی یہ کہنا کہ چن کر کے اپنا سبق پڑھو اس کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اونچی آواز نکالے بغیر خاموشی کے ساتھ اپنا سبق پڑھو خاموش رہ کر پڑھو تو یعنی پڑھنا خاموش رہنے کے منافی نہیں ہے اور اس کی دریلیں احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرحان کی کچری کو سب سے زیادہ بےکت جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ قرآن کی ان آیات کا کیا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بلا واسطہ واقع صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین اس آیت کا کیا معنی سمجھے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ذرا پھر کے ابھی بیان کرتے ہیں تو اگر اس آیت کا یہ معنی لے لیا جائے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کوئی لفظ بھی زبان سے نکالنا نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مثلاً ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا ہے امام صاحب چراغ کر رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشا کی نماز ہے تو اب آنے والا وہ نماز میں شامل ہو کر اللہ اکبر کہے گا کہ نہیں اللہ اکبر کہنا ہے نا اس نے تقویر تحریمہ کہے گا تو پھر ایک طرف تو منع کیا جا رہا ہے کہ زبان سے کوئی کلمہ کہنا ہی نہیں دوسری طرف وہ تقویر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو رہا ہے اگر اس آیت کا یہی معنی ہوتا کہ کچھ بھی نہیں کہنا پھر تو اس کو تحریمہ کہہ کر اللہ وقت پر کہہ کر نماز میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں بنتی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا ہے اس میں گرو کرنا ہے امام صاحب اونچی آواز سے قرار کر رہے ہیں ٹوٹوں تک آواز پہنچ رہی ہے کیا وہ گرو سے پہلے بس میلہ پڑے گا کہ نہیں گرو کرنے کے بعد کی دعا پڑھے گا کہ نہیں مسجد میں داخل ہونے کی جو آپ پڑھے گا کہ نہیں یقین کے سارا کچھ کرے گا اور اس کے بغیر چارائے کار نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو معنی انہوں نے سمجھ رکھا ہے اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے اور پھر یہ تو سرن دل میں پڑھنے کی بات ہے نا آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت سارے منظر یہی لوگ جو ایمان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں اس آئے کی وجہ سے ان کی مقصد میں آپ تصریف لے جائیں فجر کی نماز کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے نہ ذرا قرآن پڑھنے والے ساری صاحب کے بعد وہ سارے اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کا سبق کہیں ہے کسی کا کہیں ہے کسی کا کہیں اور ہے وہ سارے اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو پیچھے قرآن سورہ فاتحہ پڑھنا بھی منع ہے تو پھر انہیں کہیے کہ آپ اگر بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو ایک مسجد میں صرف ایک وقت میں ایک, ایک, ایک بچہ پڑھے تاکہ دوسرے جمع کر کے سنیں جب ایک پڑھ کے فارغ ہو جائے پھر دوسرا پڑھنا شروع ہو پھر یہی باری بات نہیں یہ تو قرآن ہے نا اچھا شکل کی کلاس ہو یا ناظرہ کی کلاس ہو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے استاد صاحب کو قاری صاحب کو سبق سنا رہا ہے جہاں پر اس کی غلطی آتی ہے استاد فوراً ٹوکتا ہے اس کی غلطی نکالتا ہے اس کو ڈانٹ کرتا ہے جھڑکتا ہے جو پڑے تو سزا بھی دیتا ہے ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسری طرف استاد صاحب کی ڈانٹ جاری ہے اسے کہتے ہیں کہ ہے پاؤں یار کا گولسے دراز میں لو آپ ہی اپنے دام میں سے یاد آ گیا جو قانون خود بنایا ہے اس کی خلاف ورزی بھی خود ہی کرتے کیونکہ قانون ہی غلط ہے قانون جو انہوں نے بنایا ہے وہ غلط ہے حقیقت کیا ہے کہ قرآن مجید قرقان حمید کی تلاوت کے دوران قرآن مجید قرقان عمیز کی تلاوت کے دوران قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے جہر بھی کی جا سکتی ہے اور بغف ضرورت بغت ضرورت کوئی اور گفتگو بھی کی جا سکتی ہے یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے شریف خاری کے اندر کی ساتھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صافی کو کہا قرآن کی تلاوت سنا ہے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نازل کیا ہے آپ کے ساتھ میں, میں پڑھوں میری کیا اوقات ہے آپ نے فرمایا نہیں آپ پڑھو میں سننا چاہتا ہوں تیری زبان سننا چاہتا ہوں خیر انہوں نے پڑھنا چھوڑ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہ, پہ پہنچے کہ وہ وقت کیسا ہوگا الا چینک شہید ان بچنا بھی کہا الا شہیدا کہ ہر امت کے اوپر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے پرواتے ہیں جب میں اس آئس پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا خط ہوگا ہی کافی ہے وقت کافی یہ کیا کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام کرتے ہیں جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ ہر کو کا مجھے اتنا ہی کافی ہے یہیں تک بات کر دیں یعنی پرانے مجید کی تلاوت کے دوران اگر بقصد گفتگو کی ضرورت ہو تو وہ کی جا سکتی ہے جو یہ کہا گیا ہے نا پستہ نشولا ہوا انک اس کا معنی ہے شور طرف بچاؤ مقصد گفتگو گست آواز میں گفتگو شرر کچھ پڑھنا اس کا تو نمانت ہے ہی نہیں تو خام خاں اس آیت کو چکساں کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت سے منع کرنے کے لیے اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں سورہ فاتحہ سے خاص دشمنی اور اس دشمنی کا پتہ نتیجہ کیا نکالا انہوں نے سیدنا ابو نا اب اللہ رہا یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر میں حدر میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ نے انہیں بڑا کا قوت حادثہ دیا حتیٰ کہ ان کی زندگی میں لوگ کہنے لگ تھے اکثر ابو ہو اکثر ابو ہو ابو ہنیرا تو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے لگ ہے یہ حدیثوں میں بہت آگے نکل گیا ہے ابو ہنیرا رضی اللہ تعالیٰ تک یہ بات سوچی کہنے لگے اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں نے وہ باتیں یاد رکھی ہیں یہ گور گئے ہیں اس پہ میرا کیا قصور ہے اللہ نے انہیں بڑا کا قوت حافظ دیا تھا بڑا مضبوط حادثہ تھا ان کا بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سے آپ کے افعال میں سے آپ کی اپنے میں سے ان کے سینے میں محفوظ ہوئی انہوں نے یہ حدیث بیان کی صحیح مسلم کے در موجود حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ ہاتھ نہیں پڑتا شاگرد پارسی شاگرد وہ کہنے لگا استاد صاحب فصا پات اب ایمان کے پیچھے ہوتے ہیں ایمام اچھی بات سے تیراک کر رہا ہوتا ہے اب ایمان کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے سینے میں ہاتھ مارا اور کہا اس واپی نفسی کا یا فارسی اے فارسی جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو پھر بھی اس کو اپنے دل میں پڑھ یہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا متلا ہے اس حدیث کے مطابق ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کا یہ چرم تھا ابو حریرا رضی اللہ عنہ کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فتوا دیا یاروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابو حرا رضی اللہ تعالی تعالیٰ معاذ اللہ بے وقوف تھے یا یعنی نہیں کہتا ان کی کتابیں اصول فکا تھی فکا حنفی کے اصول رکی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابو حوریرا رضی اللہ تعالی تعالیٰ غیر فتیح ہیں فقی کے کہتے ہیں سمجھدار کو جس کو کچھ سمجھ بوجھ ہو دین کے بارے میں دین کے بارے میں جس کو سمجھ بوجھ ہو اس کو کہتے ہیں فقیر اور جو دین کے بارے میں سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں غیر فقیر جس طرح ایک بات ہوتی ہے معقول بات اور جو معقول نہ ہو آپ کیا کہتے ہیں یہ غیر معقول ہے نا معقول ہے فقیر چین کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھنے والا غیر فقیرو بے سمجھ جس ابو سمجھو رضی اللہ تعالی عنہ عنہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کسی لسٹ میں داخل ہیں غیر فقیح ہونے والی تو خیر کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں تو بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا یہ آنم ہے کہ جو صحافی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے اور اس کے مطابق سزوا دے اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحابی غیر کفی ہے بے سمجھ ہے اور اسی طرح وائے ابن تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں اسلام لانے والے تقریباً ایک سال آپ کی وفات سے صرف ایک سال پہلے جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بھی نماز کا طریقہ بڑے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوٹ کیا اور پھر اسے بیان کیا اور کمال کی بات یہ ہے کہ نماز کے احکامات اور مسائل جس قدر وائل وائے حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان ہوئے ہیں اور کسی صحابی کی بیانی زبانی نہیں بیان ہوئے یہ خود کہتے ہیں کہ میں حضرمی ہی تھا یہ وائر حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرمی تھے فرماتے ہیں میں وہاں سے سفر کر کے آیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں آپ کے نماز کے طریقے کو سمجھوں لیکن جن کی سبح نازک پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وہ طریقہ جو وائے ابن حجر رضی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے جو گرا گزرا انہوں نے کہہ دیا کہ وائے ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو پینڈو قسم کے آدمی تھے ان کو کیا بتا دیں تھا کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں یہ بات البت اس قدر تعصب اس قدر تعصب ان جائز نہیں اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تعصب بھی ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو صحابہ کے ٹھیک دار کو لے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس آیت کی صحیح تقسیم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پر سوال کیا شاید کہ تم ایمام کے پیچھے پڑھتے ہو وہ امام و یفراؤ جب امام قراع کر رہا ہوتا ہے تو تم امام کے پیچھے تم بھی کراس کرتے ہو کہنے لگے بالا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم امام کے پیچھے فراف کرتے ہیں ایمام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا پہلو امام کے پیچھے قراط کرنے والا کام نہ کرو الا کے فاتح کی کتاب سوائے سورہ فاتحہ کے یعنی جب ایمام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو تو اس وقت سورہ فاتحہ کے علاوہ اور امام کے پیچھے کچھ بھی چراعت نہ کرو راہت کرنے سے منع ہے یعنی جو بندہ نماز میں آتا ہے امام کی کر رہا ہے وہ تقویر تحریمہ کہے شنا پڑے اور سورہ فاتحہ کی کیراعت کرے اس کے بعد کچھ اور کراٹ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے لا اللہ بل شاید کہ تم امام کے پیچھے راط کرتے ہو و امام و امام پڑھ رہا ہو و امام اور امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو کہ ہاں آپ نے فرمایا لات والا کام تم نے نہیں کرنا الا لا دفاطہ سوائے سورہ فاتحہ کے سوئے فاتحہ کے علاوہ اور کچھ کراحت نہیں کرنا تو امام کے پیچھے سوئے فاتحہ کی قراعت کی جائے اور جو عائد پیش کی جاتی ہے کہ وہ علاقان ہو وہتیش ہوں یا ارلا قل قرآن یہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور آموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کا معنی بھی صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے یا کسی بھی وقت جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو راہت ہو رہی ہو آپ کے کانوں میں قرآن کی آواز آ رہی ہو تو آپ اس کو باغور سنیں خاموشی کے ساتھ لیکن اگر آپ آپس میں کوئی با مقصد گفتگو کرنا چاہتے ہیں مثلا مسجد کا اسپیکر چیک کرنے کے لیے ساری صاحب किलावत کر رہے ہیں स्पीकर میں اسی آواز के ساتھ گھروں میں آواز جا رہی ہے اب کیا سارے چپ کا روزہ رکھ لیں نہیں انہیں بولنے کی حاجت اور ضرورت ہے وہ مقصد گپتگو مثلاً ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور صرف اسپیکر میں تلاوت ہو رہی ہے اسپیکر کو چیک کرنے کے لیے اب اس کو پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے اب وہ کیا کرے گا بن جائے اور اشاروں میں بات کرے نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے پانی دے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کو چمپ کرنے کا کہا ہے اور یہ کلام ہے بامقص کلام کی جا سکتی ہے جب انسان آپس میں بامقصد گفتگو کر سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتا جب قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کر سکتا ہے تو سرر کیوں نہیں کر سکتا تو یہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر ممانعت کی دلیل نہیں بنتی سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے ممانعت پر یہ آئے دلیل نہیں بنتی اور جن لوگوں نے اس کو دلیل بنایا ہے قرآن کی تلاوت کے دوران کچھ بھی زبان سے ادا نہ کرنے پر وہ بیچارے سب سے پہلے اس اصول کی مخالفت کرتے ہیں اس کے میں نے مثال دی اور پھر ستم بالائے ستم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الاصلا صلاح نبطبہ جب اقامت ہو جائے تقویر کہہ دی جائے اقامت ہو جائے تو اس کے بعد فردی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے فردی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی یہ لوگ جو امام کے پیچھے چہری نمازوں میں سوئے فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت کھڑی ہے مختری وسیع میں آیا ہے اس نے سنتیں ادا کرنی ہیں تو امام صاحب نماز پڑھاتے رہے یہ پیچھے کھڑا ہو کے پہلے سنتیں پڑھے بعد میں پڑدوں میں شریک ہوگی سبحان اللہ ایک طرف تو صرف سورج فاتحہ سے اتنی دشمنی کہ امام عراق کر رہا ہے اونچی آواز سے لہذا فاتحہ نہ پڑھو اور دوسری طرف دوسری طرف اپنے باطل نظریے کو اتنا اچھالا کہ امام جماعت کروا رہا ہے پیچھے کھڑے ہو کے پوری دورت پہ پڑھو دل کا ہرن کس پسندیدہ یہ تو بہت بری تقسیم ہے کرن کا نام جنو رکھ دیا جنوں کا کرن جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ایک جائز کام کو ناجائز بنا دیا اور ناجائز کو جائز بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اقامت ہو جائے اس کے بعد فردی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے ناجائز قرار دے رہے ہیں کہ جب امام جماعت کروا رہا ہو لوگ اپنی اپنی پیچھے پڑھ رہے ہو ناجائز ہے اور صحیح بخاری ہی کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایک آدمی مسجد میں آئے امام کو پائے امام جس حال میں بھی ہے وہ اسی حالت میں مل جائے پر یسنا کما یسنا جس طرح امام کر رہا ہے ویسے ہی کرنا شروع کر دیں امام قیام میں ہے قیام میں کھڑا ہو جائے امام رکو میں ہے سیدھا رکو میں چلا جائے امام سیدے میں ہے سیدے میں چلا جائے امام کچا میں ہے یہ بھی کچہ میں بیٹھ جائے انتظار نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور سنتیں پڑھنے لگے فجر کی فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھنے لگے فرمایا مایا اسلح صحیح ابھی تو پورے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے کیا دو نمازیں اکٹھی پڑھنے لگے ہو اب کرنے لگے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری فجر کی وہ دو رکھتے دو سنتیں ہیں جو کہ رہ گئی تھی میں اسے اب ادا کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو یعنی فجر کی نماز کے بعد سنتیں ادا کی جائیں اگر امام کھڑا ہے جماعت کروا رہا ہے تو امام کے ساتھ ملیں۔ جماعت کے اندر شامل ہوں۔ نماز باجماعت پڑھیں اس کے بعد فجر کی سنتیں ادا کی جائیں لیکن یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے صرف چھوٹی جی صورت فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں سنا بھی پڑھو فاتحہ بھی پڑھو اس کے بعد صورت خلاف یا کوئی اور صورت بھی پڑھو رقو بھی کرو سیدا بھی کرو پوری دو رکھتے پڑھو پھر امام کے ساتھ ملو امام اونچی بات پڑھتا ہے پڑھتا رہے ہاں بعض کتابوں کے اندر میں یہ لکھا ہوا ہے کچھ کتابوں میں یہ وضاحت ہے کہ وہ مسجد کے حال کے اندر نہ آئے بلکہ کیا کرے باہر دروازے کے ساتھ کھڑا ہو کے قدر کی دو سنتیں پڑھے پھر اندر آئے کیا عجیب وقاعت اس فکت پہ کون مر نہ جائے اے خدا صبح رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوا بھی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و مجنعین تادری صبا تادرین سب کا اس کے اوپر بل بھی ہے کہ امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ کی قرآت کرتے سورہ فاتحہ پڑھتے جہری نمازوں کے شری کے بارے میں تو علمی دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس طرح ظہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے مغرب کی آخری ایک رقط ہے اور جو عشا کی آخری دو رقطیں ہیں ان دو آخری رقتوں میں جن میں امام مصیبات سے نہیں پڑتا ان رقطوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں علمی دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہاں یہ جو سرلی پٹا کے قسم کے مورضی ہیں یا عوام الناس کے جو ایک مشہور موقف ہے وہ یہ ضرور ہے کہ ایمان کے پیچھے فاتح نہیں پڑھنی ہے بلکہ کچھ لوگوں کے یہاں تو یہ بات بھی پائی جاتی ہے ایمان کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا کچھ بھی نہیں پڑھنا صرف فاتح نہیں کچھ بھی نہیں نہ رقو میں نہ سیدے میں نہ تصور میں ایمان ہے اس لیے ایمان جو پڑھ رہا ہے کس لیے پڑھ رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی موقع ہے ہم انہیں کہتے ہیں بھائی تم نے پھر نسر میں آنا کیا لیندین ہے امام پڑھ رہا کوئی بھاری سختی پڑھ دے گا عجیب و غریب یہ،, یہ جو باتیں ہیں نا یہ नहीं دنیا میں نہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو دلیل رکھتے ہیں وہ صرف ظاہری نمازوں میں شہری رکعتوں میں ایمان کے پیچھے فاتیا پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور ان کی دلیل اور اس کا حال وہ آپ نے دیکھ دیا ہے کہ یہ دلیل بھی بنتی نہیں ہے اللہ رب عرب اللہ دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بلے کی